بسرحمن اللهم اللہ صحمن محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ صفح البادشہ باقی تمام سامین برادران برادرانخوار سب کو صحمہ بابِ سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار جو ہے کتاب دار سے نمبر پانچ سو چھپن ابلک ایک سو اٹھانوے ہے پانچ سو چھپن شروع شابق تک کہ درست کے تعداد ایک سو اٹھانوے جو ہے اولاد فتح کے بہت وتم اوراج ہتھیے میں سے باسِ شرح اسمال الحسن میں ہیں اسمال الحسن میں سے پہلا اسم میں جلالہ اللہ چلا جلالو کی جو ہے فیوز اور برکات کے سلسلے میں کل آپ لوگ ایک درس دیا تھا اس کے کل تعاون دس فیض و برکات آپ لوگوں کو بتایا تھا آج گیارہواں اور بارہواں فیض اس کا آپ لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں تو گیارہواں فیض جو آج کے درس میں یہ ہے اسم جلالہ اللہ کا جو ہے ایک جلیل القدل مسلث ہے مسلث اور یہاں مراد نہیں ہے ہاں جی تیمکن میں مربع شکل میں ہیں مربع شکل میں ایک مربع شکل بنائیں چار کونا والا پھر اس کے بیچ میں دو خانے اور کھینچیں اور اوپر سے نیچے بھی اس مربع شکل کے بیچ میں دو خانے کھینچیں تو یہ کل جو ہے نو چھوٹے چھوٹے خانے بنیں گے ہاں جی اوپر تین بیچ میں تین آخر میں تین خانے میں اس میں جلالہ اللہ کے جو کل عدد چھ سٹھ ہیں اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے وہ اس کو براتے ہیں کچھ نو خانوں کو تو اس کو بولتے ہیں یہ مسلس مسلث ہے اور متِ اس میں جلالہ اللہ کے جلیل القدر مسلس ہے یہاں جی کہ تین تین خانوں کا تین خانہ ہے تو کل نو خانے بنیں گے چھوٹے چھوٹے مربع شکن تو حرمت اس کے فیض یہ ہے جو کوئی اس مسلس کو کاغذ پر بنائے پھر اور اپنے ساتھ رکھے تو کوئی بھی امور جو ہے مشکل نہیں ہوں گے اس کے لیے اور جیل کے قیدی اور اسی لوگوں کے لیے بھی مفید ہے یہ اس طرح بنا کے رکھنا اور اگر اس مسلط کے چاروں طرف چار طرف ہے مربع شکلیں اور بیچ میں پھر نو خانے ہیں چھوٹے چھوٹے تو جو ہے جو فرماتے ہیں اور پھر اگر اس مسلث کے چاروں طرف وہ آیات بھی لکھیں جن کے شروع میں اللہ ہے اللہ سے شروع ہوئی مجل سے جیسے یاد نمبر ایک اللہ عالم ہے سج الرسالت ایک یاد اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت جو ہے کہاں قرار دینا ہے کس کو رسول بنانا ہے دوسری یاد جو ہے اللّہ رفع سماوات بغیر آمد اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بدونِ ستون کے بلند کیا تیسری آج جو ہے اللہ النزلہ آسن الحادیث اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین کلام کو نادر کیا نقر پاک چوتھا اللہ لا الہ اللہ علیہ القیوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ ہمیشہ رہے گا ہر شے کو حیات وصوص ہے اور پوری کائنات کے ہر شے کا قیام بقا دوا میں بھی اللہ سے ہے تو یہ چار آیت جو اس مربع شکل کے چاروں طرف ایک اوپر ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ایک نیچے لکھیں اور بیچ میں جو ہے اور نو خانوں میں اس میں اللہ کو ہر تین چھ سٹھ آیت نمبر ہے اس کا بنتا ہے اس اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے پہلے تین خانے میں اسی چھ کو تقسیم کر کے لکھیں گے دوسرے تین خانے میں چھ کو تقسیم کریں گے تیسرے تین چھ ساٹھ کو تقسیم کر کے معصوس طریقے سے اس کو بنائیں گے اور پھر سے جو ہیں اس مسلط کو ساتھ رکھیں یعنی ایک دو وہ تین خانہ بنا کے کل نو خانے چھوٹے چھوٹے ان میں جو ہے اس میں اللہ کی عادت کو بھریں اور معصوص طریقے سے اور ساتھ ہی جو ہیں اس کے گر یہ آیات لکھیں تو حرماتے ہیں تو اس شکص سے پھر اس مسلط کو ساتھ رکھیں تو اس شخص سے انسان اور جانور سب مروق ہوں گے اور ڈریں گے اور اسے کبھی بخار نہیں ہوگا یہ بھی لکھا ہے کو اور لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی عظمت ہوگی یعنی قدر و منزلت ہوگی وہ نقش مسلث یہ ہے یہ نقش جو ہے کتاب یہ فضلت بھی نقص نقش بھی کتاب ایک سر دعوت کے صفحہ نمبر 302 پر ہے ہاں جی تو یہ نقش جو ہیں آپ یوں بنائیں گے یہ چار خانہ جو پہلے آپ ایک مربع شکل بنائیں گے ہاں جی لکیر ایک لکیر نیچے ایک لکیر, سے نیچے دائیں بائیں سے ملائیں. تو ایک مربع شکل بنائیں پھر اس کے بیچ میں بالکل برابر کے دو اور کھینچیں سے باریں تو یہ تین تین خانے ہو گیا دائیں بائیں پھر ان کو جو ہے سے نیچے بیچ میں دو کھانے اور کھینچیں تو پھر اوپر تین کھانے گے بیچ تین کھانے بنیں گے آخر میں تین پھر اس میں اللہ کے عدد کو یوں مرانا ہے چھسٹھ کو پہلے دائیں بائیں سے لکھنا شروع کریں دائیں طرف سے پہلے تین خانوں میں یوں لکھیں پہلے پچیس سب سے جو ہے دائیں طرف والا اوپر خانے میں پچیس پھر اسی لائن میں دائیں طرف بائیں طرف بیس پھر اکیس تین خانوں میں تو ان تینوں عدد کو آپ جمع کریں تو چھسٹھ ہوگا تو اس کے بعد دوسرے بیس کا جو تین خانے ہیں اس میں اٹھارہ پہلے خانے میں دائیں طرف والا پھر بیس والے میں بائیس آخر والے میں چھتیس آپ ان تین کو بھی جمع کریں تو چھسٹھ ہوگا پھر آخری جو تین لائن ہے اس میں پہلے خان خانے میں تیئیس دوسرے میں چوبیس آخر میں انیس ان کو بھی آپ جمع کریں تو چھسٹھ ہوگا پھر آپ جو دائیں طرف کے جو تین خانے بنیں گے ان کو جمع کریں تو بھی چھسٹھ ہوگا بیس کے تین خانوں کو جمع کریں تو بھی چھسٹھ ہوگا آخری تین خانوں کو بہن طرف وہ بھی جمع کریں تو چھسٹھ ہوگا یعنی دائیں طرف کے تین عادت کو جمع کریں تو بھی اوپر سے نیچے تین عادت تین, تینوں خاندان جمع تو بھی چھسٹھ پھر دائیں طرف کے جو ہے اوپر والے کونے سے بائیں طرف کے جو ہے آخری کونے کو ملائیں خراش شیکل میں اوپر کے تین عادت ہیں اوپر پچیس آئے گا پھر بائیس آئے گا, پھر انیس یہ تینوں کو جمع کریں تو بھی چھسٹھ ہوگا پھر اوپر بائیں طرف کے کونے سے نیچے دائیں طرف کے کونے پہ خط کھینچیں تو اوپر اکتیس ہوگا سال اکیس پھر بیچ میں بائیس پھر آخر میں تیئیس تین تین کو جمع کریں تو بھی ہوگا تو یعنی دائیں طرف تینوں کو جمع کریں تو بھی چھ بائیں طرف اوپر سے نیچے تینوں خانوں کے عدد کو جمع کریں تو بھی چھ دائیں سے بائیں کراس میں جمع کریں تین عدد تو بھی چھ بائیں سے دائیں جو ہے تین کر کے تین عادت جائیں تو بھی چھ تو ہر لحاظ سے چھ ست لحاظ کھانے کو برانے میں بڑی دقت کی ضرورت ہوتی ہے عقل استعمال ہوتی ہے تو اس طرح یہ خانہ بنائیں پھر اس کے چاروں طرف اللہ سے شروع ہونے والی چار آیت کوئی بھی لکھیں چھوٹی چھوٹے آیتوں کو تو پھر اس کھانے کو اپنے پاس رکھیں تو اس کے فوجات آپ کو اوپر بتایا کہ اس کی بڑی فضلت ہے ہاں جی اس اس کھانے کی پھر بارہویں حضلت یہ لکھا ہے کہ اس میں جلالہ اللہ اللہ جو یہ اس میں اعظم ہیں اکثر علماء کے نزدیک ہیں اکثر علماء کے نزدیک یہ اس میں جلالہ اس میں اعظم ہیں اور یہ بہت ہی عظیم اذکار میں سے ہے اللہ کی بہت عظیم اذکار میں سے ہے جو شخص اس ذکر کو کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں وہ اتنا باروب ہوگا کہ کوئی شخص اس کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے ہاں جی یہ دیکھ نہیں سکیں گے تو یہ جو ہے اس کی ایک فضلت ہے جو اسی کتاب ایک سیر دعوت کے صفحہ نمبر 301 سو لکھا ہے یہ عادش کے کتاب ہے دعاؤں کی جو ہے تعویذات بھی اس کے اندر ہیں دعائیں بھی بہت ہیں ہاں جی بہت چیزیں اس کے اندر ہے پھر جو ہے یہ فیوز و برکات ہاں جی اس میں اس اسم کے جو ہے اس کی عظمت کی وجہ سے یہ فیوز برکات جو اس میں اعظم اللہ جلا جلالہ کے یہاں کی نے مختلف عالم اسلام کے چند علماء کی کتب سے نقل کیا ہوں ہاں جی نقل کیا ہے یہ اللہ جلا جلالہ کے فیوز برکات کے بہر ساحل میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے ہمیں یہ معلوم ان جو اللہ اس اسم کے اس کے کی فضلتیں فوائزات صرف ان بارہ فوضات میں منحصر نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ اس اسم کے اس کے فوائضات میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ جو ننانوے آسمائے ہوسنہ ہاں جی حادث شریف کی روشنی میں اللہ کے اس ذات کے لیے صفات کے طور پر نقل ہوئے ہیں اللہ کے لئے ان تمام آزماء وشنیہ کے فیضات بھی حقیقت میں اسم میں جلالہ اللہ ہی کے فیضات ہیں وہ بھی کیونکہ جو ہے صفات ذات کے بغیر اپنا کوئی اثر نہیں رکھتا تو اللہ کے ذات کا نام کہیں اللہ ہیں باقی تمام صفات یہ ذات اللہ کی جو صفات ہیں لہذا جو یہ تمام صفات اسم میں اللہ موصوف یہ سب اس کے صفات واقع ہوتی ہیں لہٰذا تمام صفات جو ہے اس اس میں اللہ کے اندر تمام صفات کے خصوصیات اس اسم میں اللہ کے اندر موجود ہے اور حقیقت میں صفات کے فیضات و برکات ذات ہی کے فیض و برکات ہیں اور اس میں جلالہ اللہ ذات اقدس واجب الوجود کا عالم شخصی شخصی ہے یعنی معین مشخص ذات کا نام ہے اور شہزاد نے اپنے لیے نام پسند فرمایا وہ خود نے اپنے لیے نام رکھا لہذا اس میں الرحمن یا الرحیم یا الکریم وغیرہ کے جو فیوز و برکات ہیں وہ اللہ ہی کے فیوز و برکات ہیں کیونکہ اللہ موصوب ہے یہ اسماء یہ حسنہ جو ہیں صفات ہے اور صفات جو ہیں اور صفات جو ہے موصوف کے بغیر اپنا کوئی اثر یا فیس نہیں پہنچا سکتا واضح ہیں ہاں جی کوئی اثر و فیض نہیں پہنچا سکتا لہٰذا جو ہے آج کے درس میں میں یہیں پر اتفاق کروں گی کیونکہ بقیہ بات اس میں کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جو ہے کل کے درخت میں اس اس میں جلال اللہ کی جو ہے طاربن تھوڑا سا بقیہ آخری فائنل توضیح اور اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے ایک وقت کو تک کروں گا اس کے بعد اس میں جو اللہ اللہ کے جو فضات ہیں وہ جو اس کے صفات اس کی توضیحات مختصر طور پر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ الرحمن الرحیم کے شروع کریں گے انشاءاللہ